بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب اللہ آنس شتی فی قبری اے اللہ قبر کی وحشتوں سے ہمیں محفوظ فرما اللہم آنس وحشتنا فی قبرنا نم رحم بالقرآن العظيم اے اللہ قرآن عظیم کے صدقے میں ہم پر رحم فرما وجالحلی امام نور و رحمت ہے اے پروردگار اس پیارے کلام کو ہمارے لیے نور ہدایت اور پیشوا بنا دے رحمت بنا دے اللہم مزنی نسی ما ہے اے پروردگار جو قرآن کی باتیں ہم سننے کے باوجود بھول گئے ہمیں معاف فرما اور وہ بھی یاد دلا دے اے پروردگار قرآن کی جو باتیں ہم نہیں جانتے وہ بھی سکھا دے زکنی تلاوت اللہ انحت اے اللہ صبح و شام ہمیں اس پیارے کلام کی تلاوت کی توفیق عطا پر واجعلهُ لي حجتا العالمين اے پروردگار اس پیارے کلام کو ہمارے لیے حجت بنا دے ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے اللهم نسوحشتنا في قبرنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحما واللهما ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلا وارزقنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين صدق اللہ العلی العظیم اللہ علی عظیم نے سچ فرمایا وَصَدَقَ صُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ نبی کریم روف الرحیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ اے پروردگار ہم اس پر گواہی دینے والے ہیں تومبل منا ان کے انت سمی وانیار اسے قبول فرما تو ہی سننے والا علم والا ہے ابن تمبل منا اوبن تمبل منا اے پروردگار ہماری کوتاوں کو معاف فرما یا اللہ ہم تیرے پیارے کلام کا حق ادا نہ کر سکے اے مالک کو مولا ہم تیرے پیارے کلام کا حق ادا نہ کر سکے ہماری غلطیوں کو معاف فرما ہماری غفلتوں کو معاف فرما سننے میں سنانے میں جو غلطیاں ہوئیں جو غفلتیں ہوئیں یا اللہ ہمیں معاف کر دے اے پروردگار ہمیں معاف کر دے اے پروردگار اس عظیم قرآن کو صحیح معنوں میں ہم نہ سمجھ سکے اے پروردگار تو ہمیں معاف کر دے ہماری اس حقیر سی کوشش کو قبول کر لے یا اللہ تیرے نیک بندوں کا واسطہ ان کے قرآن پڑھنے کا واسطہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے اللہ میں تقبل منا من اللہ تقبل منا اللہ میں تقبل منا کے انت سمی اللہ مرزن ارزقنا کل حرف من القرآن حلو پرورگار قرآن پاک کے ہر حرف کے بدلے میں ایمان کی حلابت فرما وہ بھی کلّی جز امین القرآنی یا اللہ قرآن کے ہر پارے کے بدلے میں ہمیں دنیا اور آخرت میں بہترین جزا عطا فرما اللہ مر بالالف بل علیفی الفتاً و بل بائی برکتاً یا اللہ قرآن پاک کے الف کے بدلے میں الفت عطا فرما با کے بدلے میں برکت عطا فرما تا کے بدلے میں توبہ عطا فرما سا کے بدلے میں ثواب عطا فرما و بل جیم جمالن و بالخوئیں حکمت و بالخوئ خیرن و بل ضالی دلیل وہ بل ضالی زکاََ وہ اے پرور جیم کے بدلے میں جمال عطا فرما شاہ کے بدلے میں حکمت عطا فرما خا کے بدلے میں خیر عطا فرما دال کے بدلے میں دلیل اور ہدایت عطا فرما زال کے بدلے میں ذہانت عطا فرما راہ کے بدلے میں رحمت عطا فرما وہ بھی ذای زکاتا ہوں وہ بھی سینی سا دیتا ہوں سینی شپا ہوں سعودی زا کے بدلے میں پاکیزگی عطا فرما ہماری نگاہوں کو پاک کر دے ہماری سوچوں کو پاک کر دے یا اللہ سین کے بدلے میں نیک بختی عطا فرما سعادت عطا فرما شین کے بدلے میں شفا عطا فرما یا اللہ ہم میں سے اور دیگر مسلمانوں میں سے جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما سواد کے بدلے میں سچائی عطا فرما یا اللہ ہمیشہ ہمیں جھوٹ سے بچا لے دعد کے بدلے میں نور عطا فرما ضیا عطا فرما یا اللہ نور قرآن سے ہمارے ظاہر باتین کو روشن و منور کر دے وَبِالطَاعِ طَعَوَةً وَبِالْضَاعِ الْغَفْرًا وَبِالْعَيْنِ عِلْمًا وَبِالْغَيْنِ غِنًا وَبِالْفَائِ فَلَاحًا وَبِالْقَافِ قُرْبَتًا اے پر پر دگا توا کے بدلے میں دونوں جہاں کی تازگی اور خوشی آتا فرما زوا کے بدلے میں دونوں جہاں کی کامیابی آتا فرما عین کے بدلے میں علم نافع عطا فرما غین کے بدلے میں مالداری عطا فرما عثمان غنی کا صد کا حلال وسیع اور آسان عطا فرما حرام کمائی سے تنگ دستی سے بے روزگاری سے لوگوں کی محتاجی سے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ فرما یا اللہ اے پروردگار کاروباری نقصان کو نفے سے تبدیل فرما قرضوں کو دور کر دے فاغ کے بدلے میں دونوں جہاں کی کامیابی عطا فرما دونوں جہاں کی فلاح طافرما خوف کے بدلے میں پرور دگار تیرا اور تیرے محبوب بندوں کا قرب تا فرما و بل کافی کرامتن و بلام لطف بل نوری نورن و بل واوی اوسلتاً و بل ہائی و بل یاقین پرور کاف کے بدلے میں دونوں جہاں کی عزتیں عطا فرما لام کے بدلے میں دونوں جہاں میں آسانی عتا فرما نیند کے بدلے میں دونوں جہاں میں خیر اور نصیحت عطا فرما نون کے بدلے میں نور عطا فرما واو کے بدلے میں دونوں جہاں میں وسلا عطا فرما دونوں جہاں کی کامیابی خیر آفیت سلامتی عطا فرما ہا کے بدلے میں ہدایت عطا فرما یا کے بدلے میں یقین کامل عطا فرما اللہ انفعنا بال العظیم اے پروردگار دگار قرآن عظیم سے ہمیں نفع عطا فرما الحکیم اے پروردگار قرآن کی آیتوں اور حکمت بھرے نصیحت سے ہمارے درجات کو بلند فرما وہ تو قبل اے پروردگار اطنا قرآن پڑھنا ہمارا قبول فرما وتقبل منا قراءتنا وتقبل من نافاءتنا وتقبل من نافاءتنا وتجاوزنا ما كان في طلابة القآن من خطائن أو نسيان أو تتحدي الكلممة أما بعضيعها أو تقديم من أو تأخين أو زيادة أو نقصان أو تويل على غير ما أنزته. عليه أو ريب أو شك أو سهو أو سوء الحقن أو تعجيل عند تلابة القرآن أو كسل أو سرعة أو زيغ لسان أو وقف بغير وقوف أو إضغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشجيل أو خمزة أو جزم أو إعاب بغير ما كتبه أو قلة رغبة ورحبتن عند آیات آیا رحبت اے پرور قرآن کی تلاوت میں جو غلطیاں ہوئیں معاف فرما دے جو غلطی ہوئی جو نسیان ہوا جو کلی میں آگے پیچھے ہو گئے ہوں کوئی حروف اور تلفظ میں غلطی ہوئی ہو اے مالک کو مولا ہمیں معاف کر دے کہیں ہم نے جلدی پڑھ لیا ہو کہیں سستی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف کر دے او قلت رغبتن یا اللہ اگر رغبت اور شوق کی کہیں کمی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف کر دے وہ اور تیرا خوف جیسا دل میں ہونا چاہیے وہ دل میں نہ ہو سکا ہمیں معاف کر دے ان آیات رحمتی رحمتوں کی آیتیں سن کر جیسی رحمت کی امید اور رغبت ہونی چاہیے ویسی ہم سے نہ ہو سکی ہمیں معاف کر دے وہ آیات عذاب کی آیتیں سن کر جیسا تجھ سے ڈرنا چاہیے ویسا ہم نہ ڈر سکے ہمیں معاف کر دے فخ فلنا وب اے اللہ ہمیں بخش دے فخ فی بنا اے اللہ ہمیں بخش دے وقت شاہ اور ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے اے اللہ ایمان پر سلامتی دے دے اللہ منو قلوبنا بنا بالقرآن یا اللہ قرآن کے ذریعے ہمارے دلوں کو روشن اور منور کر دے بنا وہ زین اخلاقنا بالقرآن قرآن کے ذریعے ہمارے اخلاق کو درست کر دے وہ بال یا اللہ قرآن کے تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا جنتی بالقرآن یا اللہ قرآن کے ذریعے ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرما اللہ جال لنا في دنیا قرینہ اللہ قرآن کو ہمارا دنیا میں ساتھی بنا دے ہمیں قرآن پاس سچی اور پکی محبت عطا فرما و پل قبری یا اللہ قبر میں ہمارا غمخوار بنا دے قبر کو قرآن کے نور سے اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منور کر دے وہ نورن یا اللہ پُر سراد پر قرآن کو نور بنا دے و قل جنتی رفیق یا اللہ قرآن کو جنت میں ہمارا رفیق اور ساتھی بنا دے وہ ناری سترن و حجاب یا اللہ قرآن کو جہنم سے بچانے والا بنا دے یا اللہ ہم جہنم سے بچ جائیں قرآن کے سستے میں وہ علقت اللہ قرآن کو ہر خیر اور بھلائی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دے فخنا المام کہ اللہ ہم تو ناقص ہیں تو کاملوں کے سستے میں ہمارے اس درس کو کامل کر دے وارزقنا ادام بل من و لسانی اللہ ہمارے دل کو بھی روشن کر دے ہماری زبان سے بھی قرآن کی تلاوتیں جاری ہوں کیا اللہ ہمیں نیکی کو پسند کرنے والا بنا دے ہمیں سعادت مند بنا دے یا اللہ ہمیں ایمان کی بشارت و سلامتی عطا فرماس اللہ تعالی على خير خلقه محمد مظهر لطفه ونور عاشه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم غبنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار اي الله الرحمن هم فرهم فرماك اے غفار ہماری خطاؤں کو معاف کر دے اے ستار ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا یا رحمان ارحم شالا یا روشمین ارشم شالا یا رحمان ارحم حالنا یا غفار اغفر ذنوبنا اغفر بنا خطو یا اللہ تُ قرآن پاک کے میں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ قرآن آنے پاک کی دعوت عام کرنے کا جذبہ عطا فرما اللہ یا ستار استر بنا پھر دنیا والا خوب پھر في والا خو یا اللہ دونوں جہاں کی زلت و رسوائی سے بچا یا اللہ اس قلیل بے وفا فانی مختصر غرض اور مطلب کی دنیا کی حقیقت سمجھتے ہوئے طویل ترین قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا پرم یا اللہ ہمیں درازی عمر بالخیر عطا پرم رمضان المبارک میں یادگار رمضان کی بہاریں نصیب فرما آئندہ سال سردیوں میں جب دوبارہ خوشگوار زندگی پروگرام شروع ہو تو یا اللہ اس کی بہاریں دیکھنا بھی ہمیں نصیب فرما اے مالک و مولا اے پروردگار اے مالک و مولا جتنے بھائی جتنی بہنیں حاضر ہیں سب کی تمام دلی جائز استمنائیں دعائیں اور آرزیں قبول منظور فرما اس نیت کے ساتھ کہ ہمیشہ قرآن پاک سے ہم وابستہ رہیں ہمیشہ قرآن پاک سے محبت کرتے رہیں قرآن پاک سمجھتے رہیں قرآن کی دعوت عام کرتے رہیں اور اسی پر ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو اس نیت کے ساتھ مل کر پڑھیں یا رشمان یا اللہ یا رسمان یا اللہ یا رشمان یا روشن نو یا روشن نو یا Ah uh -huh. uh -huh. a uh -huh. ہماری ہماری اب یہ پور پور من ہم سے جدا دل البدا البدال صبح میں نور کا کلام تھا سوری پوران سجار رسول اللہ کا ماں کا سجتا سید دشو کا سجتا امام حسین محمد شاہ کا دل تارا سی دو دل دو Oh, Jesus. <laughs> S kann Na, na, na Awesome, awesome, بڑی محروبے کا نام کا چرس کو دعورے کر لما کیوں کیونکہ نم sing for قرآن کے سسا ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے ہماری آنکھوں کو پاکیزہ کر دے ہماری فکر کو پر دور کر دے ہمارے سینے کو روشن کر دے ہمارے کانوں کو روشن کر دے ہماری کو روشن کر دے یا اللہ میں قرآن کے نور کو سما <Sendah> دے یا اللہ آج کوئی خاصی نہ جائے آج کوئی خالی دے ہاتھ نہ جائے جا سب کی خالی جولوں کو بھر دے یا اللہ یا رحمان یا رقیم یا انان یا منان اے کری پروردگار اے کریم پروردگار د سب کا تیرے محبوب, محبوب تمام کی تلاوت محبوب کلام, محبوب محبوب محبوب محبوب محبوب کلام کا سب کی خالی جھولیوں کو بھر دے سب کی مرادوں کو پورا کر دے ہے بیماروں کو شفا دے دے بیماروں کو شفا دے دے بیماروں کو شفا دے دے پرانے کے خزانے کر سکتا اتار دے مولا ہی اتار دے اللہ بے روزگاروں کو روزگار دے دے رشتے حلال میں برکتیں دے دے فاطمہ سراہرا کی حیات سکتا ہماری ماں اور بہنوں کو قرآن کے کی سعادت دے دے یا اللہ اللہ حضرت رضی کے سرکے سے رشتوں کی رکاوٹوں کو دور کر دے حسنین کریمین کے سرک سے سب کی خالی کو دے یا اللہ اس پورے قرآن میں جتنی غلطیاں جتنی کوچائیاں جتنی بے ابیاں ہوئی ہیں اپنے قدم سے معاف کر دے یا اللہ جب جب خوش نصیبوں نے قرآن کی محبت میں اپنے قدموں کو بڑھایا ان کے جنرل میں درجات کو بلند کر دے یا اللہ ہمیں قرآن سچی محبت, محبت دے دے یا اللہ یا سوچا چاہے وہ میرا اور بات بار بڑی ہے کہ پورے عالم میں قرآن کے نور کو پھیلانے کا ہمیں ذریعہ بنا دے, دے, دے نا یا نو یا جو مانگا ہے اپنے کرم سے دے دے جو نام سکے اپنے فضل سے دے دے مدین ملورہ کی باد حاضری نصیب ہو جائے امیرا قرآن رہا قیدوں میں ہیں اے اللہ سب کا یا اللہ سب مشکلوں کو آسان کر دے سب کل پریشانیوں کو ختم کر دے بے سکونوں کو سکون دے دے بے اطمینانوں کو اطمینان دے دے بے قراروں کو قرار دے دے قرآن کے نور کا ہمیں ہر گناہ سے بچا لے یا اللہ یا کوئی مسلمان یا اللہ دین کی خدمت کر ہے یا اللہ جو کوئی عالم آل ہے جو کوئی مشاعر ہے جو عروم ہیں جو سربراہ ہیں جو, سر جو جو تیرے دین کی خدمت کر رہے ہیں اے مالک تو اے سب کو دنیا رات بارویں ترقی دے دے اے اللہ کے میں کا عطا کر دے آزاد اللہ ہر عمل تیری رضا کی قاتر ہو اے ہے مبارک لمبات کا سبقہ کلام کی حقیقی یونیورسٹی قائم ہو جائے اے اللہ طالبات کے لیے بھی ہو طلبا کے لیے بھی ہو اے اللہ اور اس یونیورس وش کے ذریعے سے اسلام کے نور کو پورے جہاں جنہوں نے سی کی لے تابو کیا ریکارڈنگ نے تابویا جنہوں نے جس طرح بھی کی کیا جنہوں نے قرآن کا درس دیا جنہوں نے درس کیا جو دیکھ کر خوش ہوتے رہے جو آتے رہے جو دعوتیں دیتے رہے اے کریم اے کریم اے کریم تیرے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے تو تمام کو دونوں جہاں کی خوشیوں سے مالا یا اس میں کو قبول اور منظور فرماتا اس کا سلام ہم گنے تمام عباء السلام, السلام. تمام صحابہ علی احمد احمد حمید عبد اللہ خاجا خاجہ محمد شاہ فیلانیا جی بیرو دل شاہ جیلانیہ سفی عبد الوہد شاہجیلانیا اور میرے شیخ سعید مفتی وقار تمام غلام اور شہدائے اسلامیہ جی اور تمام مرد و خواتین جو قدم قادری میں شامل ہوتے ہیں اور تمام کو پر اس, پر پر پر اس پر پر پر میں جو بیٹھے کسی کے والے ماما عزیز, عزیز و و جو دنیا سے رخصت ہوئے ان تمام کو بھی کرتے ہیں قبول اور فرما یا ہمیں لم لبی لم لم دعائیں تنہائی کرنے کی دے तुछ سے مانگنے کا ہمیں لطف دے دے ضابط دے دے شوق دے دے طریقہ دے دے ڈھنگ دے دے اور مضبوط کی ہاتھ جوڑے دے اوڑی سکے ہماری بولو بولو بولو دل کی گہرائیوں جی سے دعا کرنا جن کی جن دعا کے دروازے کھلے ہیں والدہ دعا کرنے والے چاہے وہ عزیز و وہاں بہن ہو جن کے دعا کے دروازے کھلے ہیں رب العالمین تمام کو دروازے رومنتا فرمانے والے تمام کو بلندی جسے دے یا اللہ آج تیرے کرم سے تیرے فضل سے یہ کامیابی ہے تا حیات یہی ہمارے ذہنوں میں راس رہے کہ تو اور ہمیں کامیاب کر دیا نہ ہمارا ورک ہے نہ تھنگ ہے نہ طریقہ ہے نہ دعوت ہے نہ سسٹم ہے بس مولا تادم حیات تو ہمیں آجزی اور ان کی ساری کے ساتھ کامیابی حاصل کروانا اللہ ہمیں حکمت عملی عطا کر دے ہمیں طریقہ نہیں نہ نصیقہ ہے لیکن پیاروں کا وسیلہ ہے ان کے سچے سے ہمیشہ کامیابی آپ جس کسی نے بھی کے بات یار کہا سب کی جائز مرادوں کو پورا کر دے سب کی دے یا اللہ جو قرآن, جو قرآن کے دور کے پھیلانے, پھیلانے کا ذریعہ آنا ہے دے. ان کے علم میں عمر میں برکتیں دے, دے دے جو قرآن, جو قرآن کو سننے, سننے آئے, آئے ان کے حق, ان حق ان بھی یہ دعائیں قبول ہو لیں جب دبا پاک پیاروا پیشے دم ہو لایا یا اللہ تیرے بس کو سلا گم گنگ سلا سلام یا رسول اللہ را مستو جی کی لن کو سلام پادری گل پادری رنگ یا یا اچھا مغرا سلام رفتوں کا سرخا ہم گناہ اداروں کو دونوں جہاں کی عزتوں سے بڑھ کر اپنے پیاروں کے سب سے کامیابی رکھا پر